شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور رائیات نمبر سے بھوڑا خا بسوں کے حصے حسا سے بورا سا حصہ سے بورا سا لکھا جی وارسوں کے حصے حصہ سے بورا سا نہ آئے تو وارسوں کے حصے یہ لکھ کے نمبر ایک لکھو حصہ اولاد نمبر ایک حصہ اولاد حصہ اولاد کی تین صورتیں ہیں ایک آدمی مر گیا ہے بیٹے بھی چھوڑ گیا بیٹیاں بھی چھوڑ گیا تو بیٹے دو دو حصے لیں گے بیٹی کا لے گی ایک ایک حصہ لے گی اب ایک آدمی مر گیا ہے پانچ بیٹے چھوڑ گیا پانچ بیٹیاں چھوڑ گیا تو اب پانچ بیٹے جو چھوڑ گیا اس کو دو سے دو پانچ دونی دس اور پانچ بیٹیاں چھوڑ گیا وہ پانچ رہنے دو دس کو پانچ سے جمع کرو کتنی ہو گیا پندرہ تو اس کی جائیداد کے پندرہ حصے کر دو دو دو حصے کس کو دیتے جاؤ بیٹوں کو دس حصے وہاں جائیں گے ایک ایک بیٹی کو جائے گا تو یہ اختلاط کی صورت یہی ہے کہ بیٹوں کو دو دو حصے بیٹی کو ایک ایک حصہ دو اچھا اور اگر اختلاط نہیں ہے صرف کیا ہے بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹی کو کتنا دو گے نصف باقی اسبے وغیرہ دوسرے لیں گے اور اگر دو بیٹی ہیں یا دو بیٹیوں سے زیادہ ہیں تو کیا لیں گے دو سوچ لیں گے کتنی دو سوچ لیں گے آپ دیکھو جی غور فرمائیے جی اے حصہ اولاد لکھا ہے نا نمبر ایک تو وصیت کرتے ہیں وصیت مطلب تاقیدی حکم تاکیدی حکم کرتے ہیں تم کو اللہ تعالی اولاد کے بارے میں لذا کر میسر حضر سورت نمبر ایک یہ اختلاط کی صورت ہے کہ واسطے مذکر کے برابر حصے دو منصوبے ہیں اختلاط کا ہے جی بیٹے بیٹیاں ہوں تو مزکر کے کتنے اسے دو بیٹیوں کا کتنی ایک فائن کننا نشان فوکس نہ قیر پس اگر ہوں عورتیں اوپر دو کے یعنی بیٹیاں ہوں کیا ہوں بیٹیاں ہوں دو اور دو سے اوپر بیٹیاں ہوں دو اور دو سے اوپر پھل ہننا تو ان سب کے لیے دو سلس ہیں اس کا کے چھوڑ دیا اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ادھر تو ہے نا فو کا لسنین دو سے اوپر ہوں تو دو سورس لیں گے یہاں دو کی بات ہے دو کی بات تو نہیں لیکن میں تو دو کی بات بھی کر رہا ہوں دو ہوں تو پھر بھی دو سورس اور زیادہ ہوں تو پھر بھی دو سورس تو میرے عزیز دو کا حکم بالکل بدی ہی تھا اور تین کے حکم کے اندر شک تھا دو سے اوپر صرف آ آو گیا دو کا حکم کیسے بدگی تھا دیکھو ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے بیٹے کو کتنا ملے گا دو سے اور بیٹی کو ایک حصہ ایک حصہ سرس ہوا کیا جب بیٹے کے ساتھ بیٹی کو سورس مل رہا ہے تو بیٹے کی بجائے وہاں بیٹی ہو تو سرس بہتریقے اولا ملے گا تو یہ حکم بدگی ہی نہیں کہ دو بیٹیوں کا کتنے ملیں گے دو سرس جب بیٹے کے ساتھ ایک سرس آئے تو بیٹی کے ساتھ اور بیٹی دو ہو جائیں گی تو ایک سرس اس کو ایک سورس اس, اس کو لیکن آگے وہاں میں پڑتا تھا کہ اگر تیسری بیٹی آ جائے تو تین سرس ہوں تو تین سرس میں تو سارا مال لے جائیں گی اس لیے پھر میں فوق اس طرح ہے کہ دو سے چاہے اوپر ہوں گے دو سرس رہیں گے تین سرس نہیں ہوں گے اب یہ سمجھی بات اس پاؤ کا لفظ کہا کہ ایک شبہ ہوتا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اور اگر لڑکی ایک ہو تو کتنا لے گی نصف کان واحدان اگر ہو لڑکی ایک دوست کے لیے نصف آئے تو کتنی صورتیں گئی جی تین اختلاط کی صورت میں کیا ہے لذاکر میں سہزل ان سیاح دو لڑکیاں ہوں یا دو سے زیادہ کتنی رہیں گی دو سو ایک لڑکی ہو تو نصف. باقی جو ہے نا حصہ پہ اسبے وغیرہ لیتے ہیں والے آب حصہ اولاد ختم ہوا اب حصہ والدین کا حصہ کس کا ہے جی والدین کا ماں باپ کا حصہ والے صورت آب نمبر اے اور واسطے ماں باپ اس میت کے واسط ہر ایک کے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس سے کہ چھوڑ گیا میت اگر ہے اس کی اولاد میت کی ہے اولاد چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں تو ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا باپ کو بھی چھٹا ماں کو بھی چھٹا باقی جائیداد ان کے بیٹے بیٹیاں نہیں دی فعلم یق اللہ غلط اب دوسری صورت اگر نہیں اس کی اولاد اور وارث ہیں اس کے کون صرف ماں باپ نہ بیٹے ہیں نہ بیٹی ہیں تو اس کی ماں کو کتنا ملے گا امہی امرس ماں سرس لے گی اور نیچے لکھ لو باقی باپ کو ملے گا یہ نیچے لکھ لو ماں تیہی لے لے گی اور باقی باپ لے لے گا کیونکہ اولاد تو ہے نہیں یہ کتنی صورتیں آ جی دو صورتیں فن کان الخواتون تیسری صورت پسرگر ہیں میت کے لیے بہن بھائی شہید ان کے نہیں چلے کو بہن بھائی میت کے لیے بہن بھائی ہیں دو یا دو سے زائد پھر چاہے سارے بھائی ہوں چاہے ساری بہنیں ہوں چاہے کچھ بھائی ہوں چاہے بہنیں ہوں بعد دو ہوں یا دو سے زائد بس اگر ہوں اس کے لیے بہن بھائی میت کے لیے تو پھر ماں کو کتنا حصہ ملے گا چھٹا حصہ اولاد ہو پھر بھی چھٹا حصہ اور بہن بھائی ہوں تو پھر بھی کا چھٹا حصہ تو اس کی ماں کو چٹا حصہ ملے گا بعد وصیت کے کہ وصیت کر جائے ساتھ اس کے اور قرضے کے اے او بمن و ہے اور قرضے کے بعد میرے محترم اصل بات یہ ہے مرنے والا جب مر جائے نا تو سب سے پہلے پہلے اس کا قرض ادا کرو سمجھے جی کیا کرو ہاں قرض ادا کرو سمجھے جی قرض ادا جی؟ کرنے کے بعد جو بچے نا مال اس میں سے اگر وصیت کر لیا ہے تو تیہی کیسے ہو وسیع سے نہیں کر گیا تو نہیں کر گیا چاہے وسیع زیادہ کر جائے تیہی دینی پڑے گی باقی دو حصے کے کے اندر تقسیم ہو گئے وہ رسا کے اندر یہی ہے بعض وسیع وسیعت کر دیا سات کر ابا کم بناؤ کم آ با کے لی ترے کو اصول اور ابنا کے لیے کو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن حدیث کے اندر یتیم بچے کی میراش نہیں ہے کیا کہتے ہیں یتیم بچے کی میراث نہیں ہے وہ یتیم بچہ میں بتاتا ہوں ایک آدمی مر گیا ٹھیک ہے نا اچھا وہ ایک بیٹا چھوڑ گیا اور ایک پوتا چھوڑ گیا جو پوتا چھوڑ گیا نا اس کا باپ اس سے پہلے مر گیا تھا اس کا بیٹا اس کی زندگی مر گیا سمجھی باپ ایک آدمی مر جاتا ہے وہ اپنا ایک بیٹا چھوڑ جاتا ہے ایک اپنا کیا چھوڑ جاتا ہے پوتا چھوڑ جاتا ہے تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا کیا جاتا ہے معروم جاتا ہے کیونکہ اکرب جو ہے ابد کو معروم کر دیتا ہے اب لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں دیکھوئی ہی اس کا باپ بھی مر گیا یتیم ہے اس کو محروم کریں اللہ کے بندے یتیم کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا دادا وسیعت تو ہے نا دادا تیہی مال سے کیا کر دے اس کو وسیعت کر دے تیہی مال سے جو وسیعت کرے گا نا اس کے وارث اور زیادہ ہوں گے تو زیادہ کس کو ملے گا یتیم زیادہ لے لے گا گھر والے وسیعت ذریعہ نے رکھی ہے اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں تمہارے باپ بیٹے میں ہی زیادہ جانتا ہوں جس کے لیے حصہ میں نے مقرر کیا تمہیں اعتراض نہ کرنا چاہیے ازالہ شبہ لکھو ازالہ شبہ باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے باپوں سے مراد اصول ہیں یعنی باپ بھی آ جاتے ہیں دادا بھی اور اپنا بیٹوں سے مراد کہیں پرو ہیں بیٹے پوتے ہیں باپ تمہارے بیٹے تمہارے نہیں جانتے تم کون سال میں سے زیادہ قریب ہے واسطے تمہارے نفقے کے میں جانتا ہوں اضال شو ہے فریضت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اطراض نہ کرو بے شک اللہ تعالی ہیں جاننے والے حکمت والے وعلقم نسو تعالیٰ کا عیصۂ زوج خامد کا عیسیٰ جی عورت مر جاتی ہے اور اس کا خامند ہے دیکھیں گے عورت کی اگر اولاد ہے تو خامند چوتھا اکثا لے گا چاہے اولاد اس سے ہو یا اس کی بیوی کا پہلے نکاح تھا کہیں چاہے اس سے اولاد ہو یہ سمجھ رہے ہو مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے پیٹ سے اولاد ہو چاہے تیسری جگہ کیوں نہ نکاح کرے پہلی اولاد کو شمار کریں گے بیوی کے لیے اولاد ہے تو خامند کیا لے گا چوتھا حصہ اگر اولاد نہیں تو کیا لے گا نصف یہ تو کون مرتی ہے بی بی اور اگر خامد مرے تو پھر دیکھیں گے خامد کی اولاد ہے تو بی بی کا لے گی سمن آٹھواں حصہ اور اگر اولاد نہیں تو بی بی کا لے گی ربو آگ یا سمے یا نہیں چاہی اچھا جی. ربو شوہر سمن زو جا گر فرا سل بی و ورنہ شوہر نصف کی رات را رب و دان شیر ہے ہمارا فارسی کا تو حصہ زوج لکھ رہے ہو اچھا جی پہلی سورت واسطے تمہارا آدھا ہے اس کا کہ چھوڑ دی بیوی تمہارے اگر نہیں ان کی اولاد فین کان الن سورت نمبر دو اور اگر ان کی کیا ہے اولاد ہے وہ لوگ کہتے ہیں نا اولاد تو ہے اس سے تو نہیں ہے وہ اس کی تو ہے نا عورت کی تو ہے چاہے تیسرے خامن سے کون او بس اگر ہیں ان کی اولاد تو واسطے تمہارے رو بو ہے اس سے کہ چھوڑ گئی بعد وصیت کے, کے وسیعت کر دیں ساتھ اس کے اور قرضے کے او بہن واہ والا ہن نہ پہلے کس کا حصہ تھا جی زوج کا اب کس کا حصہ ہے زوجہ کا بیوی بی کا اچھا جی پہلی صورت اور واسطے ان کے چوتھائی ہے اس کے سے چھوڑ گئے تو اگر نہیں تمہارے لیے اولاد پہن کان رکھو والا دوں دوسری صورت اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ کے کہ چھوڑ دو تم بعض وصیت کے کہ وصیت کر جاؤ تو ساتھ اس کے اور قرضے کے یہ بھی بات سمجھ گئی یا نہیں اچھا جی اب ایک اور بات سمجھو ایک آدمی مر جاتا ہے لیکن وہ کلال ہے مرنے والا آدمی کون ہے کلال اس کو کہتے ہیں کہ اصول فروغ کے اس و اصول کون باپ دادا ماں یہ بھی زندہ نہیں اس وقت اور فروغ کون ہیں بیٹا پوتا بیٹی نواسی وغیرہ یہ بھی نہیں ہے اور اس کے بھائی بہن ہیں مادری بھائی بہن یہ مادری اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں قرآن میں ضوی الفروز کا ذکر ہے کہ اس کا اسباب کا ذکر نہیں اور جو بھائی حقیقی ہوں یا بھائی پیدری ہوں وہ اسبے بنتے ہیں انہیں بچہ پچا مال وہ لے جاتے ہیں یہ بات ہی نا سمجھ تو آپ یہ کہیں کہ بھائی کا ذکر تو ہے یہ مادری کا ذکر کیوں ہے کیونکہ قرآن پاک میں کس کو بیان آن کر جائے زویل الفروز یا اسباب کا ذکر نہیں ہے وہ کتابوں کے اندر ہے حدیث کے اندر ہے کتابوں ہے دیکھو جی وہ اسبات کے بھی چند درجے ہیں پہلا درجہ فروع میت بیٹرا پوتا پھر اصول میت باپ دادا چچا وغیرہ آ باپ دادا پھر ہوتے ہیں اصول ابوائن یا فروع ابوائن وہ بھائی ہوتے ہیں پھر ہوتے ہیں فروع جدین وہ چچا وغیرہ ہوتے ہیں یہ چار قسم علیحد اسباب کے وہ آپ پڑھتے ہیں میراث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ علیحد ہیں ادھر نہیں ہیں وائن کا ناج اور اگر ایک مرد ہے جو وارث کیا جا رہا ہے برا ہے مر گیا ہے تو کیا ہے کلالہ کلالہ کا مانا لکھو جس کے اصول فرو موجود نہ ہوں جس کے اصول فرو موجود نہ ہوں اگر مر جو وارث کیا جاتا ہے وہ کلالہ ہے یا عورت کلالہ ہے اور واسطے اس کے بھائی مم. ہے مادری اخون کے نیچے کیا لکھنا ہے بھائی مادری یعنی ماں ایک ہے اور والد کیا ہے مختلف ہیں اور اختون یا بہن ہے مادری تو پس ہر واسطے ہر ایک کے ان میں سے کتنی ملے گا کتنی بھائی چھٹا حصہ بھائی کو بھی چھٹا حصہ بہن کو بھی چھٹا حصہ یہ لفظا کرے مصر و حضیل سین والا معاملہ نہیں ہوگا ارے کچھ بس اگر ہوں زیادہ اس سے دو یا دو سے زیادہ تو شریک ہوں گے کس کے اندر سلس کے اندر کتنے میں شریک ہوں گے تہی کے اندر بہن بھائی زیادہ ہیں تو تہئی مال لیں گے لیکن تقسیم ان کی برابر ہوگی لفظا کرے مصر و حضیل سین نہیں ہوگا ان کے لیے مثال تو ایک آدمی جی مر گیا ہے سمجھا جی اور وہ چھوڑ گیا ہے کیا چار بھائی چھوڑ گیا ہے مادری اور تین بہنیں چھوڑ گیا ہے مادری تو چار اور تین کو جمع کرو کتنے ہو گیا ہے ساتھ نا یہاں لس جا کر نہیں ہوگا تو اس کے مال کا تیسرا حصہ کس کو ملے گا اِس شرکا فیصلس ہے نا تیسرا حصہ ان کو ملے گا پھر تیسرے حصے کے کتنے حصے بنیں گے سات حصے بنیں گے اور مردوں کو بھی ایک ایک حصہ عورتوں کو بھی ایک ایک حصہ یہ خیال کیا کرو یہاں مردوں کو دو حصے نہیں ملیں گے اِشرکا ہے نا برابر کے طریقے کو بس تیسرا حصہ ان کو مل جائے گا پھر چونکہ وہ اصول فرو موجود نہیں ہیں تو جن کے اصول فرو موجود نہیں ہوں گے باپ بیٹے تو ان کے بھائی تو ہوں گے نا تو باقی حصے کون لے جائیں گے بھائی لے جائیں گے دو حصے اتہائین ہی ان کے لیے جائیں گے بعض وسیعت کہہ وصیت کی جاتی ہے ساتھ اس پر قرض ہے کہ غیر مزار اس سے پہلے یو سی مقدر ہے یو سی کا لاز لکھو جی یو سی غیر مزار او کہیں یو سی کا منا یو سی ناظم نہ لینا ادھر ہے نا کراچی میں یو سی ناظم ہیں یو سی غیرہ مزاح وسیعت کرے درآ حال کہ نہ نقصان دینے والا ہو وسیعت یہی کے اندر ہے وسیعت من اللہ یہ وسیعت جو ہے نا اس سے پہلے یو سی کو معروف ہے اور اس کا تعلق ہے پہلے یو سی کے ساتھ کیونکہ مسائل ختم ہو گئے نہیں تو وسیعت کرتا ہے تم کو اللہ یہ وسیعت اللہ کی طرف سے تو کس کا وسیع ماحول مترکی یوسی کو مقدر کا اس کا کرینا کون سا ہے او پہلا یوسی کو یو سی کو وسیعت من اللہ یہ خدا بندی ضابطے ہیں میرا پورے میرا بن گئے نا میراث کے حکام جائے تو میراث بن گئے کوئی دفعہ ملتان کے عالم تھے ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا میراثی پورے بن گئے نا پھر مجھے آ کے ملے کہنے گا ہاں جی میراثی پورے من گئے ہیں مجھے ملے نا بعد میں تو ہنستے بھی کر گا آج آپ نے ہمیں پورا میراث بنا دیا تل کا حدود اللہ یہ خدا بندی ضابطے ہیں تو من میں ہوتے اللہ بشارہ تھا یہ متعین کے لیے بشارت متعین کے لیے فرم برداروں کے لیے جو اطاعت کرتے اللہ کے اس کے رسول کی داخل کرے گا اس صاحب جنات میں تجری ملتا تھا ہمیشہ اس کے اندر یہ کامیابی بڑی ہے وہ یا صلہ وہ بشارت تھی متعین کے لیے اب یہ انجام ہے مورزین کا انجام مور ذین جو عراض کرتا ہے اور جو بے فرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اوا تدا اور تجاوز کردہ کر جاتا ہے اس کے ضابطوں سے داخل کرے گا اس کو نار کے اندر ہمیشہ رہے گا بھائی یہ جی کتنی حکم آ گئے جی حصہ سے بورا سا کتنے نمبر تھا بتائیے چھ